اللہ تعالیٰ الفرقان وہ ذات پڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرقان حق و باطل کے درمیان غرض کرنے والی کتاب یا عید قرآن مزید قرقان حمید کو نازر کیا ہے تاکہ یہ جہان والوں کو درہ میں رہے۔ اللہ کو ذات ہے جس کے لیے کوئی،, کوئی اولاد نہیں ہے نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک مقرر اندازے کے مطابق لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے را لیے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور اپنے آپ کے لیے بھی کسی قسم کے نقے یا نقصان کے مالک نہیں ہے نہ ہی یہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں اور نہ ہی موت کے بعد دوبارہ جی ہونے کے بالک اور جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے کھڑ دیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کے خلاف مدد کی ہے تو انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور جھوٹی باتیں یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نے خود لکھ لی ہیں اور صبح شام کو یہ کہانیاں لکھ پائی جاتی کیا ہے جو آسمان و زمین کی پوشیدگیوں کو جاننے والی ہے وہ بہت سوچنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور یہ کافر لوگ تاجد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آگا کیا گیا جو اس کے ساتھ مل کر ڈر آنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی کافروں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ ہماری طرف ایک انسان کو بشر کو رسول بنا کر کیوں گیا ہے انسانوں والے کام کھانے پینے والے بازاروں میں چلنے والے گلیوں میں آنے جانے والے کام یہ کرتا ہے ان کے لیے یہ کام بڑا ہوتا تھا اور یہ اس کا اس کی طرف خزانہ کیوں نہیں لاز کیا گیا یا اس کے پاس کوئی بات کیوں نہیں ہے جسے یہ کھائے اور غالب لوگ تو کہتے تھے کہ تم تو صرف ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر گھرانے سے تعلق نہ رکھنا یہ بھی ان کے لیے مورد احترام تھا وہ کہتے تھے کہ نبی کوئی کھاتے پیتے کرانے کا ہونا چاہیے جس کے پاس کوئی بال جائداد ہو کوئی باغات ہو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیکھ یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ تو بڑا ہیں اور اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے اللہ کا بلحال ابھی بڑا بابرکت ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو جو یہ ظالم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ایسا غال و دولت اس کے پاس کیوں نہیں ہے اس سے بھی زیادہ فہرست اللہ تعالیٰ آپ کو حداد فرما دیتا اور اس کے نیچے سے دریا دیکھتے اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات اللہ تعالیٰ تعمیر کر دیتا لیکن ان ظالموں نے سیامت کو دکھلا دیا ہے ہم نے آپ کے لیے یہ سارا کچھ آخرت میں تیار کر رکھا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہیں دنیا میں کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے غالبوں نے سیامت کو دکھلایا ہے اور جو آپ کی سیامت کو دکھلاتا ہے ہم نے اس کے لیے جلانے والا حالات تیار کر رکھا ہے اور جب اس کے ہنجم کو دور سے دیکھیں گے تو اس کا بہت غصہ اور شور سنیں گے اور جب اس کے اندر تنگ جگہ پر جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں پر ہلاکت کو پکاریں گے کہیں گے ہائے ہم حالات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت زیادہ کو پکارو کیا یہ جہنم میں جانا بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کی والی جنت جس جن کا مستقیم پرہیل کار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کے لیے جگہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ رب العال کا وعدہ ہے اور جب وہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جمع کرے گا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے اور فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے تو وہ کہیں گے ہم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کوئی اور اولیا بنا لیں لیکن ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیاوی فائدہ پہنچایا تھا حتیٰ کہ یہ تیرے ذکر کو بھول گئے اور ناراض ہونے والی طور پر گئے تو وہ یہ جو مشرق لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرنی کرنی کرنے والے ہیں اور آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہیں وہ لوگ وہ ریک سالے بندے جن کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ مکمل طور پہ ان کا انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارا انکار کر دیں گے تمہاری باتوں سے بیزار ہو جائیں گے تو تم پھر کسی قسم کے بدلے اور مدد کی طاقت نہیں رکھو گے اور جو بھی تم سننے سے ظلم کرے گا ہم اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے ہی کھانا کھاتے تھے گلیوں میں چلا کرتے تھے لیکن ہم نے ان کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا اور تیرا رب بہت دیکھنے والا ہے اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی یق... یقین نہیں رکھتے انہیں قیامت کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر فرشتے پر کیوں نہیں حاضر ہوئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رس کو کیوں نہیں دیکھ لیتے وہ اپنے نقطوں میں تقبر کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ سرکشی کرتے ہیں اور جس دن یعنی قیامت کے دن یہ فریضوں کو دیکھیں گے تو پھر مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ یہ تو رکاوٹ ہے رکاوٹ کھڑی کی گئی اور انہوں نے جتنے بھی کوئی تھوڑے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے کافی مشرق لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے ہم ان کو ذرا ذرا کر کے بخیر دیں گے یعنی ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا آج کافر لوگ خیرات کے بہت سارے کام کرتے ہیں فلاحی ادارے انہوں نے انسانیت کی فلاح و بربود کے لیے بہت سے بنائے ہوئے ہیں بڑی این جی اوز ان کی کام کرتی ہیں یہ ظاہر تو نیکی والا کام ہے بھلائی کا کام ہے لیکن اللہ حمل اعلی دن فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ کافر ہیں تو قیافت کے دن ہم ان کے اعمال کو ذروں میں بخیر دیں گے ان کو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عمل اس وقت فائدہ دیتا ہے جب بندہ مسلمان اور محمد ہو اور کے جنت پانے ہیں اس دن مقام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گے اور راحت کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے اور وہ قیامت کا دن برحق ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس دن اتریں گے اور وہ کافروں پر وہ دن بہت تنگی والا ہے اور کافر اس دن ذالے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ رابطہ پکڑ دیتا رسولوں کی بات مان لیتا کاش کہ میں خلا کو اپنا دوست نہ بناتا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دے کلا کُلا کی میں کاش اس کے ساتھ اس طرح کا یارانہ نہ لگاتا اس پر اس کی اس طرح کی باتیں نہ مانتا جو اللہ اور اس کے رسول کے اقامات کے خلاف تھی اس نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد گمراہ کر دیا مجھے پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے رسول کا یہ حکم ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے دوست کے کہنے پر اپنے کسی بڑے کے کہنے پر اپنے کسی بزرگ کے کہنے پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا نصیحت کے آ جانے کے باوجود اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے یہ شیطان بندے کو دنیا میں گمراہ کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تیرے ساتھ ہوں لیکن پھر بالآ انسان کی مدد چھوڑ جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور رسول بھی اس دن کہیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اس کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ سارا کس طرح کر بیٹھے تھے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی مجرم لوگ بہت سارے مجرم ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں اور تیرا رب مدد کرنے والا اور ہدایت دینے والا کافی ہے اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سارا قرآن بیا وقت اس پر کیوں نازل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے سارا اکٹھا نازل نہیں کیا تاکہ ہم تیرے دل کو مضبوط کریں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شہر شہر کے یہ قرآن پڑھائے جو ہی کوئی اعتراض ہوتا کوئی واقعہ علما ہوتا کوئی مسئلہ پیش آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ جاتا اس سے پیغمبر کا اللہ تعالی کے ساتھ ایک رب تعلق مسلسل جڑا رہتا ہے اور اس کی تہارت کبھی رہتی ہے اور پھر وہ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ جتنے اعتراض کرتے ہیں جتنی مثالیں پیش کرتے ہیں آج کل بھی لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل سے عقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سراتے ہیں مثال اللہ جنا کا بالحقی واحد نہ تفصیلہ یہ تیرے پاس جو بھی مثال لے کے آئیں گے اس کے مقابلے میں ہم حق لے کے آئیں گے اور اس کی اچھی توجہ جی اور اچھی تفصیل جی مجھے جی پیش کریں گے اس لیے ہم نے قرآن کو یک دم نادر نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازر کیا ہے جو لوگ قیامت والے دن اپنے منہ کے پاس جہن کی طرف گدی کے جائیں گے تو وہ بہت برے ہیں مقام مرتبے کے اعتبار سے اور گمراہ لوگ ہیں اور تحقیق ہم نے موسا علیہ سلاط و کو کتاب دی اور اس کے بھائی کو ہارون علی سلاط وسلام کو اس کا وزیر بنایا تو ہم نے ان کو کہا ایسی قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا ہے یعنی فراؤ ان کے پاس اور قوم کے پاس وہ نہ مانے تو ہم نے ان کو حالات اور تباہ و برباد کر دیا لو علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جٹلایا ہماری آیات کو جٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانِ ابرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آج اور سبود اور اصحاب رقص پرانے قومے والے وہ قرون کا نظاری اور ان کے درمیان اور بہت سارے زمانے ایسے گزرے ہیں ایسی قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک ہے اور ہر ایک کی ہم نے مثال بیان کی ہے اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کیا اور کی وہ ایسی بستی پر آئے جن پر بری بارش ہوئی پتھروں کی بارش اللہ تعالی کے عذاب کی بات تو وہ اس سے اس کو دیکھتے نہیں تھے بلکہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا ہے یہ تو ہمیں ہمارے محدود سے گمراہ کرنا چاہتا ہے لانا چاہتا ہے اگر ہم پکے نہ رہیں یہ تو ہماری ہمت ہے کہ ہم ابھی تک جٹے ہوئے ہیں اپنے بتوں کی پوجا میں مگر نہ یہ تو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے افلانا چاہتا ہے کہ ظالم لوگ عنقریب جب آزاد کو دیکھیں گے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ گمراہ کون ہے کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ کس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ ابو العالمین کی اقدامات نہیں مانتا بلکہ جو من میں آئے وہ کرتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو اپنے من کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے کیا آپ اس کے خلاف اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں کر سکتے ہیں کیا ان میں سے اکثر لوگ لوگوں کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ کافر خصرے کو لوگ بے عقل ہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے کیسے سائے کو پھیلا دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دری بنایا ہے اور پھر ہم نے اس کو اپنی طرف قبض کیا ہے اور اللہ کو رات ہے اس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے اور نیم کو پڑھنے لئے آرام بنا دیا ہے اور دن کو چلنے پھرنے کا وقت بنا دیا ہے یہی وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے ہوا کو بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا ہے تاکہ ہم مردہ زمین کو اس کے ذریعے آباد کریں اور جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے جانور اور لوگ بہت زیادہ انہیں ہم یہ پانی پر پلائیں اور تحقیق ہم نے ان آیات کو ان کے درمیان کھول کر بیان دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ انکار ہی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کا فکر ہی کرتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے لہٰذا آپ کافروں کی اثاق نہ کیجیے وہ جاہد ان کی جہاد کبیرہ اور ان کے ساتھ آپ جہاد کبیر کریں واحد کرنا تبلیغ کرنا ان کو سمجھانا یہ جہادِ کبیر ہے آج کل لوگ اس کو جہادِ اکبر کہتے ہیں جہادِ اکبر قتال ہے اللہ کے راستے میں لڑنا اور وعد و رسیحت کرنے کو اللہ تعالی نے جہادِ کبیر کہا ہے کبیر بہت بڑا اکبر سب سے بڑا قتال جہادِ اکبر ہے اور واد و رسیحت یہ جہادِ کبیر ہے اللہ وہ ازاد ہے جس نے دو دریا سمندر چلائے ہیں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے سخت بہت زیادہ اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اور اللہ ہی وہ اذاق ہے جس نے بجر کو پانی سے پیدا کیا اور اس کا نصب اور اس کا سسرال اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ کا حاضر ہے لیکن سب کچھ کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اور کافی اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے اور ہم نے آپ کو تو صرف خوشخبری لینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور انہیں میں کہہ دیجیے کہ یہ جو ساری باتیں میں تم کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ارکاباتوں کا بتاتا ہوں میں اس کے عورت تم سے کسی اجر کا اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا اللہ منشا ہاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشروتی حاصل کرنے کے لیے میرے عمل پر مجھے کچھ دے دے تو وہ ایک علیحدہ بات عام طور پہ یہ منکرین حدیث لوگ یہ شوشہ بہت کھڑا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم دینی امور پر اجرت نہیں لیتے لہذا دینی امور پر اجرت دینا قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم خطبہ نماز درد وغیرہ وغیرہ اس میں اجرت وصول کرنا جائز ہی نہیں اور عام طور سے وہ،, وہ آیات پیش کرتے ہیں جو سادقہ امبیا کرام کے, کے الفاظ ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ان اجر یا اللہ علامہ میرا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ انہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہاں تاخیرہ اللہ عاربی سبیلا جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف راستہ پکڑتے ہوئے کوئی ہدیہ کوئی ہیبا کوئی تحفہ دینا چاہے تو اس کا ہم انکار بھی نہیں کرتے یعنی مطالبے کا انکار کیا کہ میں مطالبہ نہیں کرتا یہ نہیں کہا کہ میں رسول نہیں کرتا اور سابقہ بھی یا کر وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اجر کا مطالبہ نہیں کرتے اب مطالبہ نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مطالبہ کرنا ہی ضرورت نہیں ہی ہم مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے اسی سے مقرر ہے وہ مریض کو چیک کرتا ہے اس سے مشورہ فیس وصول کرتا ہے اس کو مشورہ لکھ کے دیتا ہے لیکن وہ اپنے خاص پندوں کو اپنے خاندان کے مثلا لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میں اس سے فیس نہیں لیتا ٹھیک ہے اس کی مرضی نہ لے اس کی مرضی میں ان سے ہاف فیس وصول کرے اس کی مرضی بالکل نہ لے لیکن یہ تو نہیں کہ اب وہ لینا ہی ناجائز ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اند کا ماحب تم حالیہ ہی اجرن کتاب اللہ بخاری ہی بخاری کیے کہ جتنے بھی کام کر کے اجرت وصول کی جاتی ہے جتنے بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں جن کی مزدوری جن کی اجرت وصول کی جاتی ہے ان سارے کاموں میں سے کتاب اللہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اجرت وصول کی جائے کتاب اللہ اس کو اس کی تعلیم دے کر اجرت وصول کرنا یہ سب سے زیادہ حقدار ہے اور پھر عام طور پہ ایک اور مغالطہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا سکو آیاتی سمن کلیلہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو تو لہذا اگر دینی تعلیم دینے والے مزر دین، مدارس سے پڑھانے والے ہیں غلامہ کو تعلیم دینے والے اور الفاظ کو تعلیم دینے والے قرآہ کو تعلیم دینے والے اگر یہ قرآن پڑھا کر اجرت رہیں گے تو گویا یہ تو اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں یہ ایک اشکال اور اعتراض من کریم حدیث کی طرف سے آتا ہے لیکن ان بیچاروں کو تجارت پیع و او خرید و فروخت اور اجرت کے درمیان فرق ہی نہیں پتا اتنی مت ان کی ماری ہوئی ہے ان حدیث کے شوق اجرت میں اور کسی چیز کو بیچنے میں زمین آسمان کا فرق ہے اجرت مثال کے طور پہ آپ مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں سارا مٹیریل آپ خود پرچیز کرتے ہیں خرید کر لاتے ہیں اور جو مزدوری کرنے والا ہے مستری ہے مزدور ہے وہ آپ ہی کا لایا ہوا سارا سامان استعمال کرتا ہے اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کرتا صرف اس کے پاس ایک تکنیک ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس تکنیک کے استعمال کر کے آپ کا سامان اس نے استعمال کیا اور آپ کو ایک مکان تعمیر کر دیا اس نے اس پر آپ سے جو چیز وصول کی ہے ان کا نام اجرت ہے یعنی اجرت لینے والا وہ کوئی چیز بیچتا نہیں ہے نہ اجرت دینے والا کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے جبکہ بیچنے خریدنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فصل سبزی لینے جاتے ہیں تو دکاندار کو آپ رقم ادا کرتے ہیں اور اس سے سبزی وصول کرتے ہیں کوئی چیز لے کے آتے ہیں یعنی خرید و فروخت اور چیز ہے اور اجرت لینا اور چیز ہے ان دونوں کے اندر فرق ہے لہذا یہ آئے کتاب و سنت کی تعلیم پر اجرت کے اوپر فٹ کرنا انتہائی جہالت اور نادانی ہے دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے کا معنی کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے کیسے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھپاتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلی پیدا کرتے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لیکن اب مثال کے طور پہ مثال سے سمجھ لیں اس بات کو بھی مثلا ایک آدمی نے مسجد بنائی اور امام صاحب خدیم صاحب کو لا کے مقرر کیا مسجد میں اب انتظامیہ کے اندر کچھ ایسے بندے شامل ہو گئے مثلا ان کا کاروبار سوز پہ چلتا ہے سارا اب مولوی صاحب کو پتا ہے کہ میری مسجد کے انتظامیہ کے اکثر لوگ یا ان میں سے کوئی ایک موٹی شامی جو ہے وہ سودی کاروبار کرتی ہے وہ سود کے خلاف نہ تو کوئی درد دیتا ہے نہ کوئی جمعہ پڑتا ہے اس کو کہا بھی جائے کہ سود کے بارے میں بتا وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہاں سے چھٹی ہو جائے تو اپنی چھٹی کے سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتا ہے یہ ہے اللہ تعالی کے احکامات کو بیچنا یا پھر اس کی ایک دوسری مثال سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا نازر کردہ ایک حکم اس کو معلوم ہے کہ یہ حکم ایسے ہے لیکن اپنے مفاد کی خاطر اپنے مفاد کی خاطر اس میں ہیرف کرتا ہے اب مثال کے طور پر یہ رمضان اور مبارک کے موسم میں یہ زکات کا مسئلہ عام ہے اکثر لوگ عموماً رمضان میں زکات نکالتے ہیں اب وہ زکات وصول کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں اب مختلف لوگ مختلف ٹرینوں کے حامل ہیں کہ ایک آدمی کو ریلیف دیں تاکہ وہ زکوت ہمیں دے اب وہ ریلیف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں جی آپ پر فلاں فلاں فلاں فلاں مال پر زکات نہیں ہے حالانکہ اس پر زکات بنتی ہوتی ہے کہتے ہیں زکات نہیں ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا گوشہ ہمارے ہاتھ میں نرم ہو اور ہمیں مل جائے یا پھر ایک مال سے زکوت بنتی نہیں ہے تو چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں زکات دے گا تو لہذا کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کی زکات تھوڑی کی بجائے زیادہ بنے تاکہ مجھے زیادہ مال حاصل ہو تو اس طرح کے جو کام ہیں یہ ہیں اللہ تعالی کی آیات کو بیچنے والا کام تو اللہ رب العالمین نے اس کام سے منع کیا ہے باقی رہا کتاب و سنت کی تعلیم پر اجرت لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ پر گئے انہوں نے دم کیا چالیس بکریاں دم کرنے کی اجرت انہوں نے وصول صرف دم کیا ہے صرف فاتحہ پڑھ کے آدمی کو سامنے نے لیا تھا تو انہوں نے کیا کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے تین دن تک مسلسل اس پر دم کیا اور ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے پھر اجرت وصول کی چالیس بکریاں اب وہ کہنے لگے کہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں تو جس نے دم کیا تھا کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں کرتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ کیا یہ کام ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد ہم تقسیم کر لیں گے ہم سارے برابر کے حصے دار ہیں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جیسے بخاری کے درد یہ واقعہ رسول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا یہ جو تم نے کام کیا ہے بالکل برحق کیا ہے آپ نے پر حق دم کر کے اس کی اجرت وصول کی ہے لہذا یہ آپ کے لیے جائز اور درست ہے اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وز ری بھوی ماخو سہ اس میں آپ میرا بھی حصہ رکھو انہوں نے اجرت لی دم کرنے کی چالیس بکریاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواز کا فتوا دے کر اپنا بھی حصہ مانگا فتوا دے کر اجرت مانگ رہے ہیں کہ بز رولی محبت من میرا بھی حصہ رکھو میں نے تمہیں مسئلہ بتایا ہے تو کتاب و سنت پر دم کرنے کی کتاب و سنت کی تعلیم دینے کی امامت کرنے کی خطابت کرنے کی درس و تدریس کی اجرت رہنا دین کی نشر و اشاعت پر اجرت وصول کرنا یہ دین اسلام کے اندر جائز اور درست اور پھر یہ جو لوگ دینی امور پر اجرت کے جواب سے قائل نہیں ہیں ان ظالموں نے بہت سی آباد مسجدیں اجاڑ دی اب تحری بات ہے ایک آدمی چوبیس گھنٹے کے لیے پابند ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو قرآن مقرر شفت کروانا ہے تعلیم دینی ہے تو آپ کیا کہ نہیں جی اس کی تنخواہ اس عملی دین میں جائز نہیں ہے اب تحریری بات ہے وہ پیچھ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا اگر وہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو پھر یہ جو کلاس کی کی کر رہی ہے یہ کیا ہو جائے گا بےڑا گرک ہو جائے گی کوئی بھی حافظ نہیں بن سکے گا یہ اصل میں دین دشمنی ہے بہت بڑی ایسے ہی دوسرے مدارس میں جہاں علماء کرام تیار ہوتے ہیں علوم اسلامیہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دن رات ایک کر کے پڑھتے پڑھاتے ہیں چھ سات گھنٹے کلاس کا وقت ہوتا ہے اور چھ سات گھنٹے پڑھانے کے لیے انہیں آٹھ دس گھنٹے مزید محنت کرنا پڑتی ہے جو انہوں نے صبح جا کے پڑھانا ہوتا ہے تو اگر ان کا حکا پانی بند کر دیا جائے تو وہ کیا کریں گے ظاہری بات ہے وہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار کریں گے جب کاروبار کریں گے تو پھر اچھی طرح مطالعہ کر کے علم میں پختگی حاصل کیے بغیر پڑھائیں گے مطالعہ کر کے پڑھا نہیں سکیں گے نتیجہ سر جو نئی پود رو را کی تیار ہوگی وہ علم سے کوڑے اور آری ہوں گے یہاں پر بھی دین کا زیادہ ترین نقصان مسجد میں ایک آدمی پانچ وقت پابندی کے ساتھ آتا ہے آپ کو نماز پڑھاتا ہے جماعت کرواتا ہے اب وہ اگر آپ اس کا حقہ پانی بند کر دیں اس کی جو ذریعہ آمدن ہے آپ اس کو بالکل ختم کر کے رکھتے اب وہ ظاہری بات ہے امام صاحب سوچیں گے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں آ کر پیش پالنا ہے یہ بھی انسان کی ہوائے ضروریہ کے اندر شامل ہے تو پھر کیا ہوگا کبھی زور کی نماز پہ نہیں ہے امام صاحب کبھی اثر پہ نہیں ہے کبھی فجر میں نہیں ہے کبھی ایشا میں نہیں ہے لوگ کھڑے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ امام صاحب نہیں آ رہے چلو جی کوئی جماعت کروانے والا ہوا تو کروا دے گا نہیں تو سارے اپنی اپنی پڑھ کے چلے گا آہستہ ایسا لوگ کہیں گے اور ادھر تو بول بھی نہیں ہوتا اس سبجیکٹ میں کیا لینے کے لیے جانا ہے گزر جائے گی تو یہ نہ عقیبت اندیش لوگ ہیں کتاب اللہ کو بھی صحیح طور سے سمجھنے والے نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حریث کو بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھتے نہ ہی دین کی اصل اور دین کے مزاج کو یہ لوگ سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتی جیئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہاں جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف رابطہ پکڑ کے اور اس زندہ پر تبکل کیجیے جو کہ موت سے پاک ہے اس کو موت نہیں آتی اپنے رب کی تصویر بیان کیجیے رب کی حمد بیان کیجیے اور آپ کا رب آپ کے اپنے بدلوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے ابھی اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کی کچھ نشانیاں بیان کی یوں تو ولی ہونے کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم کون سی ہوئی سرکار ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عبادت الرفنانی اللہ کی نا یمشونافی ہونا اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب چاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو انہیں سلام کہتے ہیں ان کے ساتھ پلجتے نہیں اور جو رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں یعنی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ دعا مانتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے اس کا عذاب کو چمٹنے والا ہے یہ بہت برا ٹکانا اور بہت برا مقام ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو پھر فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور سجوسی بھی نہیں کرتے بلکہ بیانہ ربی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو علاح اور محبوب نہیں بناتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے جنا کاری نہیں کرتے اور جو آدمی ایسے گناہ والے کام کرے تو اس کو گناہ ہوتا ہے اس کے لیے قیامت والے دن آزاد پڑھا دیا جائے گا وہ اس میں رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہاں وہ لوگ جو ایمان نے آئے انہوں نے توبہ کر لی نیک سال اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اور جو آدمی توبہ کر لیتا ہے نیک سال اعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے اور اللہ کے بندے یہ وہ ہیں جو جھوٹی باتوں پر حاضر نہیں ہوتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹ بولتے نہیں ہیں اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرتے اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے تو گنگے پہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ سمجھنے اور سیکھنے والے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی عطا کر اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا صرف پرہیزگار نہیں ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے وہ ایسی دعائیں اللہ سے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانے عطا کرے گا اور وہاں پر ان کو سلام اور سخت دیے جائیں گے وہ تمہیں ہمیشہ رہیں گے وہ بہت اچھی شہرنے کی جگہ اور بہت اچھی رہائش ہے لیے اللہ رب بھی تمہاری نہیں کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہو تم نے ہے تو تمہیں چمٹنے والا عذاب ہوگا یعنی اللہ تعالی کے بندے تو اللہ تعالی سے دھرنے والے حاجم کے ساری کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی سے جہنم کی جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں مستفی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے بھی نمونہ بننا چاہتے ہیں اور جو روز اللہ تعالیٰ کو جٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر یہ اللہ کو نہ بھی پکارے اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اللہ کو جٹلاتے ہیں تو عنقریب ان, ان کو چمٹنے والا ہمیشہ رہنے والا عذاب دیا جائے گا آگے یہ سورہ شرا ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلاط والسلام کا وہی تذکرہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلاطلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اور قومین کا اور دیگر قوموں کا قوم آب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد نے بلایا جب ان کے بھائی بود نے انہیں کہا کیا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں امانت دار ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اجاعت کرو اور میں تم سے کوئی کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے اچھا بجونا بھی بول رہی ری کیا تم ہر پیلے پر بے فائدہ بے فائدہ نشانیاں کھڑی کرتے ہو یہ جس طرح آج کل یہ ہماری گورنمنٹ کو الٹا شوق ہوتا ہے چوکوں پر وہ الٹے سیدھے ماڈل کھڑے کرنے کا یہ چوک بڑا والا پڑا رکھتا وہ جہاز پڑا رہا ہے اور اسی طرح وہ کہیں پر آبشار بنا دیتے ہیں کہیں پر کچھ بنا دیتے ہیں. کیا فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں بالکل فضول بے فائدہ تو میں آج بھی یہ کام کیا کرتی تھی اللہ کے رسول انہیں ڈانٹ رہے ہیں خود سراتو سراب انہیں ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے ہوتا رسون تم ہر قیلے پر کوئی نہ کوئی عارت کھڑی کر دیتے ہو کوئی نہ کوئی نشانی کھڑی کر دیتے ہو بالکل بے فضور بے فائدہ یہ لاہور میں وہ منالے کا انسان کھڑا کیا ہوا تھا کیا فائدہ اس کا اتنی اونچی لمبی بڑی عمارت کھڑی کر کے کیا ملا کوئی فائدہ نہیں خراب خا پہ فضور کر دیا لوگ گھروں میں بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں اب کسی کو اور کچھ نہ سوجے وہ گھر میں سیلریاں لا کے لٹکانا شروع کر دیتا ہے کیا فائدہ ہے اس کا ہے کوئی مقصد فضول دیواروں پر پردے لٹکانا شروع کر دیں گے اصمل ابھی پلی ری رن آیا تنگا سون بتنا مسان اللہ اور پھر بڑے لمبے چوڑے گھر بناتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے ہمیشہ انہی کے اندر رہنا ہے تو لہذا ایسے کاموں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ سے ڈرو میری تاج کرو اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو تمہاری مدد کی ہے دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے امر تو انعام ام ونیم اللہ نے تم کو جانور دیے ہیں بیٹے دیے ہیں و جنات امون بات عطا کیے ہیں چشمے دیے ہیں انداب یوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں بڑے جن کا عذاب تم پر نہ آ جائے تو کہنے لگے سوا او ہستا نصیحت کار چاہے نا نصیحت کار ہمارے لیے برابر ہے ہم نصیحت پروف ہو گئے کئی لوگ درد پروف ہوتے ہیں نصیحت پروف ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی جتنا گڑیا ہوتی ہیں نا واٹر پروف پانی کے اندر چلی جائیں ان پر پانی کوئی اثر نہیں کرتا مست نہیں ہوتی دی. وہ لیپ ٹاپ بھی آ گیا واٹر پروف چلتے لاس کو پانی کی بالٹی میں ٹینکی میں ڈال دو چلتا ہی باہر نکل آئے گا کچھ نہیں ہوگا تو کچھ لوگ نصیحت پروف ہوتے ہیں یہ کہنا بھی کہ ہم نصیحت پروف ہو گئے ہیں جو مرضی نصیحت کرتے رہو ہمیں کوئی فرق نہیں علینا او ام لم تقم من اور ہمارے لیے برابر ہے خاص نصیحت کر چاہے نہ نصیحت کر انہیں کمان کا دین اور یہ تو پرانے لوگوں کے کسے کہانیاں ہیں پہلے بھی ایسی باتیں لوگ کیا کرتے تھے ہمیں کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہونے لگا قوم آج نے چٹلایا رسول بھوت کو تو پھر فا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان نفی لانے کا آیا اس میں بھی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور اسی طرح جب جو قوم ثمود کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو خطربد سمود المسلیم ثمود نے بھی رسولوں کو جٹلایا جب ان کے بھائی تالے نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں امانت دار ہوں اللہ سے ڈرو میری حکاق کرو اور میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے تو نی ماں ہا ہنا آمینی کیا تمہیں یہاں پر دنیا کے اندر امن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا ان بازار میں جسموں میں اور ان کھیتیوں میں اور تم ساری زندگی یہاں پر گزارو گے وہ تنفیت مجھے سارے ہی اور بڑی مہارت کے ساتھ تم پہاڑوں کو سراج سراج کے بیمار سے کاج کرتے رہو گے گھر بناتے رہو گے اللہ سے ڈرو میری بات مانو اور کرنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اصلاح نہیں کرتے تو آگے سے کہنے لگے کہ تجھ پر تو لگتا ہے جادو ہو گیا نما انتر مسفر یہ سارے افاد انبیاء کو جادو زدا کہا کرتے تو بھی ہمارے جیسا ہی ایک بچر ہے اچھا اگر تو سچا ہے کہ عذاب آ جائے گا تو ٹھیک ہے لے یا پھر عذاب تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی ادنی ہے اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن وقت مقرر ہے اور تمہارے لیے بھی مقرر ہے لہذا تم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا وغیرہ تم, تم پر آداب آ جائے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آتا تو آئے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ پھر بعد میں بڑے نادم ہوئے تو ان کو حداب نے پکڑ لیا اللہ نے ان پر ہداب نازر کیا اس میں بھی نشانیاں ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں اسی طرح اللہ تعالی نے آگے لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اللہ رب العالمین یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ نہ رب اللہ علیہ الرحیم آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل چلتا ہے اس قرآن کو یعنی لے کر نازل ہوا ہے روح یعنی جبریل امین آپ کے دل پر اس نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں یہ واضح عربی زبان کے اندر ہے اور اس کا تذکرہ سابقہ صحب کے اندر سابقہ کتابوں کے اندر بھی ہے ابلم آیا تناہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس کو بلی شرائی کے علامہ جانتے ہوں اور اگر ہم اس قرآن کو بعض لوگوں پر نازل کر دیتے عربی وہ شخص جو فصیح عربی بولتا ہو اجمی جو غیر عربی ہو اور اجمی ایسا شخص جو عربی تو بولتا ہو لیکن اس کی عربی فصیح نہ ہو غیر فصیح عربی والے کو کہتے ہیں اجمی سمارا ہوا نہیں ماں کاموں کی اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا ہو پر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے ہم مجرموں کے دنوں کو ایسے ہی چلاتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتہ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں تو وہ ان کے پاس اچانک آئے گا ان کو شعور بھی نہیں ہوگا پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں محلت مل سکتی ہے پھر اس وقت جو محلت مانگے گے تو اب ان کو کیا ہے اب یہ ہمارا عذاب کیوں جلدی طلب کر رہے ہیں ہم نے ان کو کئی سالوں تک اگر محلت دی تو پھر بھی ان کے پاس وہی عذاب آئے گا جس کا ان کو کہا جا رہا ہے اور پھر ان کے سامان اور ان کی کمائی ان کو فائدہ نہیں دے گی اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان میں ڈرانے والے یعنی رسول گئے ہیں اور یہ نصیحت ہے ہم ظالم نہیں ہیں بما کا نلزل شیا پین بما ہوں بماطفی اور یہ ایسا ذکر ہے کہ شیطان اس کو لے کر نہیں کر سکتے شیاتی یہ کہتے نا یہ کہ جادوگر ہے جادو سیکھتا سکھاتا ہے جادو کی باتیں کرتا ہے جادو شیطانی کام ہے شیتانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسا قرآن بنا دکھائے بلکہ وہ تو سننے سے ہی معذول ہیں لہذا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائیں وغیرہ آپ کو عذاب کیا جائے گا اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اپنے پہلو کو نرم کریں اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں اور عزیز رحیم اللہ پر توقع کیجئے جو کہ آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بار بار آپ کا قیدا کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے ہر انبی حکم علام تنظر اس کیا ہم آپ کو نہ بتائیں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں شیاطین کن لوگوں کی طرح گارمی پر شیطان اترتے ہیں یو نمون وہ اکثر ان یہ کچھ باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر اچھا جھوٹی ہوتی ہیں سب الباب یہ پہلے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ شیاتی کچھ باتیں آسمان سے جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے نظیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے باقاعدگی کے ساتھ چوری کیا کرتے ہیں. اب آپ کے بعد یہ سلسلہ مستقل ہو گیا لیکن اب یہ کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے جوہل ایک آتا ہے چمکتا ہوا ستارہ وہ ان کو آگے لگتا ہے اور وہ سننے والا جن مر جاتا ہے وہ سب بات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شولہ کو آتا دیکھتے ہی وہ کچھ نہ کچھ بات نیچے والے جن کو بتاتا بتا دیتا ہے کہ ایک آدھ بات نیچے والے تک پہنچ جاتی ہے وہ آہستہ ایسا, ایسا وہی بات زمین پر پھیل جاتی ہے پھر یہ شیاتی یہ جو نجومی ہیں جادوگر ہیں پالت ہیں ان کے کانوں میں آ کے شیطان یہ باتیں ان کے دماغوں میں ڈال دے تو یہ انتہائی جھوٹے ہوتے ہیں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجھے پیش کروا رہا ہے کہ یور کو سر ہمکارے ہوں ان میں سے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں بس جو آؤ اور یہ جو ہمارے شاعر ہیں ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں شاعروں کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں علم سر ان پی کلوازی یہی مون کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی میں ہی ہیں ہر وادی میں ہی جاتے ہیں وں کو چھوڑو یہ پاکستان کا قومی شاعر محمد اقبال علامہ محمد اقبال اس کی شاعری کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں تقلید کا رد اس کی شاعری میں تقلید کی حمایت اس کی شاعری میں تصوف کا رد اس کی شاعری میں تصوف کی, کی حمایت اس کی شاعری میں شیرت کا رد اس کی شاعری میں اور بہت بڑا بڑا شرک اس کی شاعری میں موجود ہے یعنی ان کا اپنا کوئی وہ خاص موقف نہیں ہوتا جیسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسا شیر کہہ دیتے ہیں الم ترا انہم فی کل لی وا کیا تم نے دیکھا نہیں یہ ہر باتی میں ہی سرگردار کہتے ہیں شاعر لوگ وہ اللہم یہ پھولون ہمالا یہ اور یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں دعوے بڑے کریں گے شاعر شاعر لوگ مبالغہ آرائی میں تو عزیب انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں بالخصوص جب یہ قسم کے اشعار کہتے ہیں یا عشقیہ نثر لکھتے ہیں تو پھر تو مبالغہ کی حدوں کو بھی کراج کر جاتے ہیں يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں ہاں کہ اللہ دینا آبن صارحات وہ شاعر جو مومن ہیں نیک سالے آغاز کرنے والے ہیں اللہ کا اللہ کا اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں ان کی شاعری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے گرد گھومتی ہے ہاں وہ شاعر ایسے نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ عمرہ ہو جائیں اور وہ ہر بازی میں گھوم جائیں یہ اہل ایمان شاعر ایسے نہیں ہوتے وہ داتا روپ ان جی اور وہ ظلم کے بعد انتظام لیتے ہیں شاعری میں بھی انتخاب ہوتا ہے پتا علاب اللہ دینا غالب ائنو ثالابین یعنی اور ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ وہ کدھر پھر سے اللہ العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توقیق دے اور مارنے جائے گی